اللہ ماصل سیدنا محمد ما اے میرے اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکلیٹ میرے مستف آئے میرے مصف کر رہے کل مختوم ایپیسوڈ تھرٹی تھری جوابی حملہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر سواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو اور انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے میں بھی جنت والوں سے ہوں گا نکال رہا کہ اپنی کھجور کھا لوں یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی ان کے پاس جو کھجورے تھیں انہیں پھینک دیا پھر مشرقین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزاد اوف بن ہارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ قالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا حکم فرمایا دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سد پڑ رہا تھا اس لیے یہ باہر منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا کیونکہ صاحبہ کرام کو جب حملہ ور ہونے کا حکم ملا اور اب ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور سفایا کو حملہ کیا وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفیس زیرا پہنے دیز دیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ بنوا رہے ہیں کی قریب یہ جتہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا اسی لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش پروش پر لڑائی لڑی اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کیسے کس نے مارا اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کیسے کس نے کاٹا ابن اتنے رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے مارنے کی آواز آئی اور ایک کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ حضون آگے بڑھ مسلمانوں نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو اور یہ سب ہرا پڑ گیا تم سچ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی ابود ماضنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرق کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس قسم میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے ایک حضرت عباس بن عبد ال کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت کوبرو تھا اور چت کبرے گھوڑے پر سوار تھا اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا ہے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز مجھ سے اور ابو بکر سے کہا تم نے سے ایک کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ مکائل ہیں اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہے جس جنگ میں آیا کرتے ہی میدان سے بلیس کا فرار جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس سراخہ بن مالک بن کی شکل میں آیا تھا اور مشرقین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا لیکن جب اس نے مشرقین کے خلاف پشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا مگر ہارس بنا سامنے سے پکڑ لیا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراخہ ہی ہے لیکن ابلیس نے ہارش کے سینے پر ایسا گھسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا مشرقین کہنے لگے سراخہ کہاں جا رہے ہو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار رہو گے ہم سے جدا نہ ہوگے اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ سکتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا شکست تھوڑی دیر بعد مشرقین کے لشکر میں ناکامی اور کے طرح نمودار ہو گئے ان کی صفے مسلمانوں کے سخت پر تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا پھر مشرقین کے جھتے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیشہ کیا یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی ابو جہل کی اکڑ لیکن تاغت اکبر ابو جہل نے جب اپنی سفا میں ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہ کے سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکار تہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سوراخا کی کنارہ کشی سے تمہیں بست ہمت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ہی ساز باز کر رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اتبا شیبار ولید کے قتل کا ہال بھی سواد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا لا تو لاتوزہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزا چکائیں۔ لیکن اسے غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی دندی کے سامنے مشرقین کی سڑکیں پھٹنا شروع ہو گئیں البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باغ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی بھیڑ دیا اس کے بعد یہ تاغت پر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انساری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی ابو جہل کا قتل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 مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو مر جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تاجب ہوا اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحب دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو بولے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان ماز بن امر بن جمو کو دیا دونوں حملہ واروں کا نام ماز بن امر بن جموں اور ماز بن افرا ہے ابن ساخت کا بیان ہے کہ ماز بن امر بن جموہ نے بتلایا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو ماز بن امر کہتے ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سم جا رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نس پنڈلی سے اڑ گیا بلّہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تجبی صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے سے جھٹک کر اڑ جائے ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مکل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ گسید وہ تو سے الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس مؤز بن افرا پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد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 اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نہ اس نے کہا مجھے کہیں کو رسوا کیا یہ جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسود سے جو اس کی گدن پر پاؤں رکھ چکے مکے بکری میں بکریاں چرایا کرتے تھے اس گفتگو کے بعد عبد اللہ بن مسود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے किया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 چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا پیرون ہے اسون کے حضرت عمر بن حمام اور حضرت او بن آرس بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مالکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی اس مورکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں سفارائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم نے ظالم و قائد سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجائی نمبر ایک ابن ساخ نے ابن عباس رضی اللہ نما سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صا اکرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہذا بنو ہاشم کا کرے ابوالبختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بل لائے گئے ہیں اس پر عطبہ کے صاحبزادے حضرت ابو نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کمب قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم اگر اس سے میری مدبیر ہو گئی میں تو اسے اس تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا کیا رسول اللہ کے چچان کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں کیونکہ واللہ یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو زیفا کہا کرتی تھی اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بلا یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے ابو بختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکہ میں شخص سب سے زیادہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی عیزہ رسانی سے اپنا ہاتھ روکی ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے متعلق کا صحیفہ چاک کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد بلدی سے اس کی بھیڑ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے حضرت مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی حضرت مسجد نے کہا نہیں ول ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا نمبر تین مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن قلف میں باہمی دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہاری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زروں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھیل اونٹ اونٹنیا دوں گا یہ سن کر عبد عبدالرحمان بن عوف نے پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے بیٹے درمیان چل رہا تھا امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شدر مرخ کپت لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے امیہ نے کہا یہی شخص جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی حضرت میں اچانک حضرت بلال نے امیہ کو, کو مکے میں ستایا کرتا تھا حضرت بلال نے کہا او ہو سرغنہ امیہ بن قلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اللہ کے انسارو یہ رہا کفار امیہ بن کلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سو کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر سرد لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا حضرت عبد الرحمان کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد حضرت عبدالرحمان کہا کرتے تھے اللہ قیم نے لکھا ہے عبدالرحمان بن اوف نے امیہ بن قلق سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبدالرحمان نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا امام بخاری نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے امیہ بن قلف سے طے کیا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اموال و متعلقات کی حفاظت کرے گا اور میں مدینے میں اس کے اموال و متعلقات کی حفاظت کروں گا بدر کے دن جب لوگوں نے راحت اختیار کی تو میں ایک پہاڑ کی طرف نکلا کیسے سمیٹ لوں لیکن بلال نے اسے دیکھ لیا اور نکل کر انصار کی ایک مجلس پر جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امیہ بن قلف اب یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا اس پر انصار کے گروہ نے ان کے ساتھ نکل کر ہمارا پیچھا کر لیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمیں پا لیں گے تو میں نے امیہ کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی میں مشغول رہے مگر انہوں نے اسے قتل کر کے پھر ہمارا پیچھا کر لیا بھاری بھرکم آدمی تھا جب انہوں نے ہمیں پا لیا تو میں نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا تاکہ اسے بچا سکوں مگر لوگوں نے میرے نیچے سے تلوار مار مار کر اسے قتل کر دیا کسی کی تلوار میرے پاؤں میں بھی جا لگی چنانچہ عبد الرحمان بن عوف اپنے پاؤں کی پشت پر اس کا نشان دکھایا کرتے تھے نمبر چار حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مامو آس بن شام بن مغیرہ کو قتل کیا اور قرابت کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید میں پا کر کہا اے عباس اسلام لائیے واللہ آپ اسلام لائیں تو یہ میرے نزدیک کتاب کے بھی اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا پسند ہے نمبر ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرقین کے ہمراہ تھے پکار کر کہا او قبیص میرا مال کہاں ہے عبد الرحمن نے کہا ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جب بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے نمبر چھ جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سات بھی ماض تلوار ہم دروازے پر پہرا دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعید کے چہرے پر لوگوں کی حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا احساس ولہ ایسا محسوس ہوتا ہے تم کے مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا مارکا ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے نمبر سات, اس جنگ میں حضرت اوکاشا حاضر ہوئے آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پٹھا تھما دیا اور فرمایا اکاشا اسی سے لڑائی کرو اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی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 اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی نمبر آٹھ خاتمے جنگ کے بعد حضرت مصب عمیر اپنے بھائی ابو بن امیر ابدری اپنے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے حضرت مصب نے سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصب سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وسیع ہے حضرت مصحف نے فرمایا ہاں تمہارے بجائے یہ میرا بھائی ہے نمبر نو جب مشرقین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور اتبا بن ربیہ کو کنویں کی طرف گسیم کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حزیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرجش نہیں البتہ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 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور